مرہ <تصفيق> نیبائی, نیبائی روزے پورے ہو گئے ٹیکا ہر سال کی اس سال کی آئی لیکن یہ ہمارے اور سب کے آماد کا یا بدام آدمیوں کا نتیجہ چاہیے کہ خلی کا دن آتا ہے کشی برسہ اوقات ایسا ہوتا ہے کہ راحت اور آرام کا سامان ہے راہت جس میں پانی ٹھنڈا ہوتا ہے آرام کا سامان ہے ایئر کنڈیشن آرام کا سامان ہے اور اسی طریقے کہ مریضیں یہ سب کسی آرام کی اور راحت کی چیزیں ہیں لیکن اگر یہ سب سامان آپ کے پاس موجود ہو اور بجلی کا کرنٹ نکل جائے تو آپ کہیں گے کہ پنکھا ہے ریک ہے پانی کی ندی معلوم ہوا کہ سامان ہے راہٹ اور چیز ہے آخر اور چیز دنیا والوں کے پاس سامان لاہر تو بڑے ہی براد کے ساتھ جمع ہے لیکن اگر آپ اور کریں تو برسہ اوقات اللہ تعالیٰ جیسے کرنٹ نکال دیتے ہیں اور ان کو تعلق صحیح کی ہے ایک خوشی کرتے ہیں اور خوشی کے دن آتے ہیں خوشی نہیں ہوتی کسی لیے کم قطر نے کہا نے کہا کہ پیا میں ہے تو مسلط ہمیں سنااتا ہے پیا میں ہے تو مسلت ہمیں سناتا ہے ادارے عید ہماری ہنسی کوڑاتا ہے یہ بتا دیں مسررت اور پہلا کے لیے یہ ہے لیکن ہم اپنی حالات کی وجہ سے کس سوچ ہیں ایسی خوشی ہے کہ مسلمان کو ہونی چاہیے اس کی وجہ سے ہمیں دور رہتے ہیں تو مطلب میرے کہنے کا یہ تھا کہ اس موقع پر مہاراج کی جو بیگاریاں ہیں وہ ہمیں اور آپ کو گمن کرنی ہے ٹھیک کے سلسلے میں قرآن کریل کی ایک مشہور نائٹ میں نے آپ کے ساتھ رکھنا اس میں ایک الگ موجود مانی دسم میں نہ سما یہ سکون اولینا بہا کے اس کا مطلب یہ ہے کہ بین انسانی بین الملن بین المساحق یہ بات طے ہے کہ ہر ملت اور ہر قوم کے لیے ایک آدم ایک اجتماع ایک دن وہ ہوتا ہے کہ جہاں وہ خوشی منانے کے لیے جمع ہو جاتی ہے چاہے اس کو نئے رکھ دیں چاہے اس کو نئے جان دیں گے چاہے اس کو بھی او دیں اسی بوگوں کے اندر بھی ایک کا تصور موجود ہے میں نے شاید پنڈلی ارد کیا ہے علماء لما نے دیکھا ہے کہ یہ این یہ دان جو ہے یہ اصل میں بنا ہے ہوت سے غین واؤدان اور ہوت کے معنی آتے ہیں لوٹ کر واپس عید کو عید اس لیے کہتے ہیں والے والے لیجھے ایسے لفظ اس تہوار کو اور اس جشن کو یاد کیا جائے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ میں ختم نہ ہو جائے بلکہ زندگی میں بار بار آئے بار بار نسیب ہو سکے عام طور سے آپ نے دیکھا ہوگا بہت ہو ہی اور, اور بڑے پورے دوست گزار کریں ہزاروں ایگیں دیکھنی نسیب ہو ہزاروں ایگیں دیکھ رہی یہ ہمارے اور آپ کے خوشی کا تصور ہے اور بہت سے اللہ وادے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی تو نا مانگو تو آئے یہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعے نہیں دو دفعے نہیں گے ہزاروں مرتبہ مدینے کی حاضری رہے اور میں آ کے مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں مدی میں جاؤں گھر دوبارہ پھر جاؤں تمام عمر کسی میں تمام ہو جائے یہ بھی ایک چیز پر معروبت ہے تو میں یہ ارد کر رہا تھا کہ ایک کے باہر موتی جس میں اچھا سکون یہ ہے کہ اس کا نام وہ رکھا جائے کہ جی ایلی مطبع تکنے کو یہ ایک ہی مرتبہ رکھنے بھی وہ خبر بعدوں کا نام رکھتے وقت اس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ شکون اچھا ہو جیسے آپ کو یہ کے لیے بے کر اس تقریب کا نام شادی ہے شادی شادی کے ماننا ہے خوشی لیکن اگر آپ بولا بھی میں یہ بات ڈال دے کہ آج تمہیں یہ بنا سما کے اس لیے دے جایا جا رہا ہے کہ زندگی کی تمہاری ساری آزادیاں ختم ہوں اور آج تمہیں باندھا جا رہا ہے آج تمہاری زندگی جو ہے وہ مقلت ہو جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر وہ واقعی یہ سمجھنے تو شہر وہ بار آپ سے اچھا ہوا کی لیکن نام ایسا پیارا رکھا ہے جس سے وہ خوش ہوتا ہے شادی شادی اگر کام نہ بن ہکیم بھی ہے غریب دونوں لوگ میں نے اسی لیے کہے ہیں عام طور سے جو ایسے صلافت ہوتے ہیں ان میں حکمت نہیں اور عام طور سے جو لوگ رکیم ہوتے ہیں اکرو جانے پر سوچتے ہیں ان کی صحافت لیکن حضرت حلی کا اللہ بچوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے خصوصیت آپ کے وہ بھی پیچھے زریف پیچھے ان کی صحافت کے بے شمار واقعات میں ان سے یہ بھی ہے کہ ایک بچوں نے پوچھا کہ یہاں میرن ماضل نکال نکاح کیا ہے امیر مبینی نے جواب دیا کہ سرور و شاہی ایک مہینہ مسرتوں کا مہینہ ہے خوشیوں کا مہینہ ہے ہو نہیں ہے سوائے خوشی کے اور سوائے مسرت کے ایک مہینہ مسرت کا مہینہ جب ایک مہینے کی بات کہی تو بچوں نے سوال کیا کہ سوما مالا یا انیرنگی ایک مہینے کے بعد کی مندر کا نام کیا ہے فرمایا کہ گزر جاتا ہے اور وہ گولیوں کے اوپر سے شکر تھوڑی کم ہوتی ہے اور یہ سوال کیا جاتا ہے کہ وہ دور شہر چلائیے تو پہلی دفعہ ہے کہ یہ جو میں نے قبول کیا تھا یہ صرف قبول یہ کیا تھا اسی میں اس کے بعد بچپوں نے سوال کیا کہ یا سما ماتا پھر کون سی منزل تو امیر المدین نے جواب دیا کہ قصور اتارے فرمایا کہ پھر ذمے داریاں اٹھاتے اٹھاتے انسان کی کمر ڈیڑھی ہو گئی مگر بسو بھی بنا کا بتوں کا بسوں نے کہا یا میر المنی سوما مانا جس کے بعد کون سی منزل آتی ہے امیر المین نے فرمایا کہ اس کے بعد کی منزل ہے وہ منہ متا سارے زمانے کا غم آپ ہوتا ہے اور وہاں آخری مندر کا نام بتایا کہ قصور ظاہری سے کہ ذمہ داری اٹھاتے اٹھاتے ہیں کی قبر پوٹ جاتی ہے مسنت سے جدا ہوئی تھی اور کمر پوٹنے بھی رد تو ہے نیکی کے طور پر اس کا نام رکھا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کرے بار بار نام کرائے ہر سال آپ کو یہ ایک سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پتر کے ماہا ہے اقبال آج افطار کی ٹین ہے روزانہ مغل کے وقت افطار ہوتا تھا وہ ایک دن کا افطار تھا اور یہ مہینہ پورا ہونے پر پورے مہینے کا افطار ہے لہٰذا پورے مہینے کے افطار پر पर تعالیٰ نے خوشی کے لیے بتمایا کہ تم اللہ کی بار کا میں شکرانہ بتا کرو کہ آج ہم اس کے اندر بھی, بھی جھٹے رہے آج کے دن یہ بتانا ہے کہ دنیا میں دوسری قوموں کے اندر بھی عید ہے عید کا تصدر بھی ہے عید کی بنیاد بھی اسلام نہیں آپ سوچیں اور غور کریں اللہ نے کیسا دین ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے خدا کی قسم اس کی ایک ایک سزا دنیا کے تمام سزا سے اگر آپ دلائیں گے تو ما خوش ہوگا کہ یہ دین بالکل الگ ہے اور اللہ کا یہ دین ہے اور باقی ابیاان کا مقابلہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ در ابھی وہ تو کھانے پینے کا سامان بنا پرانے بہت کی عش آیت میں نسالا کی عید کا نکل کیا مطلب کہ عشا حل کی سے ان کے حوالیوں نے یہ کہا ہر یہ پتی اور ابو کا نتی نام مالی تم کی نسل کیا آپ کے اللہ آپ کا پروگیگار یہ کر سکتا ہے کہ ہمیں کوئی موجہ دکھائے قوم یہ کہتی ہے کہ ہم ایمان جائیں گے جبکہ کوئی موجہ دیکھیں گے کوئی موجہ دکھا سکے اب بل یہ بات کہنا بے حد نہیں ہے معوضے کا مطالبہ کرنا ناپسندیدہ ہے کا مطالبہ بھی اس طرح کہتے ہیں کہ یہ موجہ دکھاؤ یہ نہیں یہ دکھاؤ کہ یہ لگے اور جب کبھی کوئی قوم انگلی رکھ کے مطالبہ کرتی ہے کہ یہ موجہ دکھایا جائے اگر قومی مانگ نہ لائے تو اللہ کے کرنے سے وہ موسم کرے لہارا موجدہ مانگتے ہیں کیسا آسمان سے پڑی ہوئی لوٹیاں ہوں ہلوان نیا مت ہوں کری ہوئی مچھلیاں کھانے پینے آسان ہوں آسمان سے عوام ناج فرمائیے مالکا کے ماننا ہے وہ اور اگر یہ موجودہ ظاہر ہو گیا تو ایک طرف تو ایمان جانے کا ذریعہ بھی ہو جائے دوسری طرف ایک ملنے کا بھی ذریعہ ہو جائے کیونکہ ہم اسے کھائیں گے پیئیں گے لذت اٹھائیں گے مزے اٹھائیں گے کھائے میں پینے کا بھی سامان ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ہم بھی مان بھی دے جائیں گے نبی اس لیے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ بان نازک پر اور جس دن بان ہوگا ہم اس کو عید کے دور پائیں گے قوم کا مزاق آپ نے دیکھا کہ یہ راستہ مزدوری کا راستہ ہے بندگی کا راستہ بندگی کا راستہ یہ ہے کہ انسان کام کرنے سے پہلے یہ کہہ گئے کہ پہلے بول تو, تو ہوں گے کیا میں ہاتھ نہیں لگاتا جب تک جب تک ٹھیک بتا دیا جائے کہ مجھے کیا ملے گا یہ راستہ بندگی کا راستہ یہ راستہ مزدوری کا راستہ ہے منع کیا ہے کہ اس راستے کو اختیار نہ کرو آج بھی ہمارا مزاق اور ہمارا دہن یہ ہے آپ حتی سے سناتے ہیں کہ جی آخرت میں یوں سماپ ملے گا آخرت میں یہ درجہ ملے گا آخرت میں یہ منتبہ ملے گا ارے سارا تھارے تو یہ بتائیے کہ اس سے پیٹ بھرے گا یا نہیں کچھ کھانے کو بھی ملے گا یا نہیں اس دنیا کا فائدہ بھی ہوگا یا نہیں دوستوں یہ راستہ پنجی کا راستہ ہے یہ مزدوری کا راستہ ہے کیسے آپ نے تیل خریدا اور تیل کا کیلسٹر رکھا ہوا ہے آپ کسی سے ٹیکسی میں کرنے آئیے اٹھا کے ہمارے گھر پہنچا دیں <تصفح> <t> وہ کہتا ہے کہ میں پہنچا دوں گا لوگوں کو تح کے ہوا کہ چھاپائی تو ہے بچے جا کر کلیکٹر آپ کے گھر پہنچا دیا اس نے دو روپے آپ کو دے دیے آپ دو روپے دے کے یہ کہتے ہیں کہ بھیا یہ مہنگائی کا زمانہ ہے اور خاص کو سے اس زمانے کا جو بجٹ آیا ہے اور اس میں تو دو روپئے کی کوئی اسکیج نہیں میں کروں گا کیا آپ نے بچوں کو کھلاؤں گا کیا لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو مزدوری تمہاری یہ طے ہوئی ہمیں اس سے بحث نہیں کہ تمہیں دو روپے میں کیا پیتا ہے کیا نہیں پیستا یہ تمہارا طے ہوا ہی جی؟ ہے ہماری بلا سے چھنڈی یہ راستہ بہت مضبوط ہے اللہ نے ہمیں اس راستے پہ نہیں ڈالا ہے بندگی کا راستہ کیا ہے بندگی کا راستہ یہ ہے کہ یہ دیش کا کن اٹھاؤ اٹھانے والا کہتا ہے کہ حضور سر آنکھوں پر جو حکم ہوگا میں اس کی تامگی کروں گا یہاں لوگ یہ میرا کام نہیں ہے میرا کام تو آپ کا کلس کر اٹھا کے گھر پہنچانا ہے کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے یہ آپ کا کام آپ اور اور آپ کا ہے آپ سوچے اور غور کریں ہم نے سوچ سکتے پنجی کا آپ کی شیلا بھی رقم دارا نے فرمایا فرمایا کہ تو بند کی جو گزا یہاں برشر کے مدد مکھوں مزدوروں کی شنتا کی بات نہ کرو تو بند کی جو کتا یہاں پر چڑھتے مزدور پنروسی کے بندہ پروری سال یہ جو طریقہ ہے یہ ایسا طریقہ ہے کہ نظر اٹھا کے گھر جا کے پہنچا دیا کہہ نہیں دیا اب وہ پوچھتا ہے تمہارے کتنے بچے کہتا ہے کہ کھلاس بچے ایک دی ایک دش کو مار ایک میری پیسے واپس اچھا بھارت ہم کو یہ دیکھ کے نہیں دیتا ہے کہ کنٹرول اٹھانے میں پیسے کتنے دیے جاتے ہیں یہ پندرہ فروری کا طریقہ ہے کہ وہ یہ دیکھ کے دیتا ہے کہ اس کی حاجت کتنی ہے اس کی ضرورت کتنی ہے اگر واپس طے ہوتی جی تو دو روپے میں طے ہوتی جی. لہٰذا میں بیس روپے اس کو دے رہا ہوں یہ بندہ پروری کا طریقہ ہے وہ مزدوری کا طریقہ ہے اے مسلمانوں اللہ کی حفاظت کرو بندگی کے اصول پہ کرو مزدوری کے اصول پہ کرو لیکن نسارا نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ آپ ایسا معوجہ دیجئے کہ خیر وہ روحانیت تو درست ہوگی اپنی جگہ پر مگر ویٹ بھی تو بھرے انہوں نے ماددہ کا سارا اسلام نے جب عید کا دن مقرر کیا انہوں نے بھی ایک سے پر بنیاد رکھی ہے لیکن خوان کے ناگرکوں نے خوان سے پیش برے کا وہ شکم کا سامان ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا سامان اچایا ہے جو آپ نے عطا فرمایا ہے کہ جس سے آپ کی روحانیت پہ جلا پیدا ہو جائے آپ کی زندگی درست ہو جائے اور وہ کیا ہے؟ وہ رسول ہے برا قرآن کریم بھی موجودہ ہے لیکن قرآن کریم سے پتل یعنی پیٹ نہیں بھرتا بلکہ باطن درست ہوتا ہے ایک قوم نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارا پتن بھر جائے دوسری عوب نے مطالبہ کیا کہ ہمارا باقی ہے اسلام کے اندر جب ہم عید مناتے ہیں اس مرضے کی خوشی میں عید مناتے ہیں اس مرضے کا نام ہے قرآن نزول قرآن قرآن کیا ہے سب کو معلوم ہے اس کتاب کو کہتے ہیں جو کتاب ہمارے یہاں سلطان میں لکھتی ہوئی اٹماریوں میں رکھی ہوئی ہے اس لیے رکھی ہے اس لیے رکھی ہے کہ اگر کسی کے اوپر بھوت پریت کو لگیا تو اس کی ہوا دے دیں گے اگر کسی نے بتا دیا تو اس میں سے دیکھ کے کوئی نام نکالتے ہیں اگر کوئی موقع ہوا تو اس میں سے کوئی تعبیض میں یہ نہیں کہتا کہ پرانے کریم کی ہوا دینا گنا ہے اس سے تعلیم دیکھنا کوئی گنا ہے یا پرانے کریم سے کوئی نام نکالنا چاہے گنا ہے لیکن کیا پرانے کریم اللہ تازہ نے اسی لیے نام کر اس لیے نہ جس کا مطلب یہ ہے قرآن کریم کیا ہے ماہرہ کیا ہے وہ میں بتا چکا ہوں کہ ہوئی روٹیوں کا اور مچھلی کے کا مجموعہ ہے قرآن کیا ہے اس کے سمجھنے کے دو راستے اور طریقے ہیں کیونکہ لوگوں کے مذاق مقد ہیں ایک مذاق لوگوں کا ہے عقل غالب ہے سمجھ غالب ہے محبت غالب ہے ان لوگوں کے اوپر عقل کا غلبہ ہے وہ ہر چیز کو عقل کی بنیادوں پہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اگر یہ معاف کیجیے گا میرا یہ خیال ہے کہ ایسا دعوی کرنے والے اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ صاحب جب تک عقل سے میری سمجھ میں نہ آ جائے میں تو ٹکڑا بھی توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں میں کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں آپ غلط ہیں جس دن آپ نے میری چاہیے کسی کاری اور حافظ نے آپ کو پہایا تھا تو اس نے آپ سے کہا تھا کہ کہو بیٹا علی آپ نے کہا علی آپ نے اس سے یہ سوال کیا تھا کہ کیوں صاحب یہ جو لمبا لمبا کھڑا ہے یہ علب کیوں ہے اور یہ جو نیتی نیٹی بے ہے یہ بے کیوں ہے یہ کیوں نہ کموں کہ جو کھڑا کھا یہ ہے یہ ہے اور جو لیتی ہے وہ ادب دہی ہے اگر آج تم یہ بات میرے کرنے سے نہیں مانتے ہو کہ یہ ادب ہے اور یہ بے ہے تو ساری زندگی روی سکیں گے کہنا مان ایک بات دوسری بات یہ کہ ہم اور آپ یہ کہتے ہیں میں بیٹا فلانت. فلانت فلا میں فلا سلطان کی اولاد ہوں میں فلا پاک کا بیٹا میں فلاں کی اولاد آپ کیجئے گا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے اصل کے ذریعے سے آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کیونکہ آپ فلق کی عورت کوئی خاطر کر سکتا ہے نقل کا مسئلہ تو اتنا بڑا اہم مسئلہ ہے کوئی انسان کی کہ اندر کے اندر اصل کے طریقے سے یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ میں بلا بنا کر بیٹا ہوں کانپور میں ایک شخص ودایت سے پہنچ کر آیا بڑے متدے پہ پہنچ گیا باپ بری تھا جب لوگ ملنے کے لیے آئے تو اس نے انکار کر لیا کہ یہ بات میرا بات ہو اس نے لوگوں سے یہ کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اس نے نوٹس دے دیا اپنے باپ کو کہ اگر آپ ایک مہینے کے اندر اندر یہ ثابت کر دیں کہ میں آپ کا بیٹا ہوں تو آپ کو یہ حق ہے کہ آپ بات ہیں اور اگر نہیں ثابت دیا تو آئندہ سے باپ کہنے کا حق نہیں معاملہ کوٹ میں چلا جائے وکیلوں کے ہاتھ میں چلا گیا پہلے دانش کے ہاتھ میں آ گیا کروڑ ساری دنیا کے ایسے اصل کو جمع کر لو اور قیامت تک یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ فرق کی ہوتا ہے وہ بے سارا پریشان اس نے کہا کہ جی میں نے اچھا آپ کا کہنا مانا عقل کی بدولت میں تو اپنے بیٹے سے بھی دیا میں اپنی اولاد سے بھی دیا میں ثابت نہیں کر سکتا کسی اتل اناری کسم کے آدمی نے یہ کہا میں دلی دیتا ہوں باپ اور بیٹے کا رنگ ملا کے دیکھو اگر رنگ ملتا ہے تو یہ باپ ہے یہ بیٹا ہے باپ یہ اچھی دلیل آتی جتنے ڈالے اتنے ہی میرے باپ کے سالے بیٹے کو کھڑا کر کے دیکھ لو اگر شکل ملتی ہے کہ یہ باپ کا بیٹا ہے ورنہ ہے یہ بھی غلط ہے بیٹا کبھی چچا کی شکل ہوتا ہے کبھی ماموں کی شکل ہوتا ہے کبھی دادا کی شکل ہوتا ہے یہ اگر آپ نے اصول بنا لیا تو فلسٹ کرائیے کسی نے کہا کہ خون نکالے دونوں کا خون نکال کے پیل دل یہ <می> بھی طریقہ صحیح نہیں ہے ایک آدمی افریقہ میں رہتا ہے ایک یہاں رہتا ہے اس نے وہ ملک نہیں دیکھا اور اس نے یہ ملک نہیں دیکھا پھول دونوں کا بھی جاتا ہے آپ کا کیا خیال ہے کبھی دھوپ کے ملے کیا امام خزانی رحمت اللہ علیہ نے اور مایا کے دیکھو میاں یہ تمہاری اولاد تمہارے ہاتھ سے جائے گی یہ سات کرنے کا طریقہ نہیں ہے عدالتیں دو ہیں ایک دیوانی ایک فوجداری روزگاری عدالت کا مقدمہ دیوانی میں نہیں جاتا اور دیوانی کا مقدمہ ہے ایسے ہی ثابت کرنے کے دو طریقے ہیں ایک عدالت نقل کی عدالت ہے ایک عدالت اکل کی عدالت ہے اکل کی عدالت کا یہ مسئلہ دیکھیں کہ وہ یہ سابت کر سکے کہ فلا کس میں ہونا ہے نقل کی عدالت کا حتمہ ہے کیا مطلب جاؤ اس سے جا کے یہ ماؤ بیٹے سے اگر تجھے یقین نہیں ہے تو تو اپنی ماں سے پوچھ اگر یقین نہیں ہے تو محلے والوں سے پوچھ اگر تجھے یقین نہیں ہے تو دالی سے پوچھ اگر تجھے یقین نہیں ہے تو ایسے قطب سے پوچھ مطلب یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی کی حمایت پر یقین کرنے سے یہ مسئلہ حلقوں ہوگا یا پھر کی بنیاد پر رکھنی ہوگی میں نے حل کیا بعد لوگ کو ہے کہ اس وقت کا غلبہ ہے اور بات وہ ہے کہ جس پر اس کو آسپت کا غلبہ ہے یہ تو پتہ ہے اور میں کہا آپ نمروج میں سڑک پوج پڑا آپ کی نمروج میں اس وقت ہے میں تماشا لتے بامتی اتل مچلیحقی تھی اسک مچھلی حق کو بتا دیا اس کا انداز الگ ہے امن کا انداز الگ ہے آئیے ہم کے انداز سے سمجھئے کہ قرآن کہیں کیا فرمایا کہ آپ کا نام ہے سنداپور آنے ہکیم نام ہے سنداپور حکیم حکومت پوجا یا الگ حکیم یہ انجام کا کلام ہے اس کی حکمت قدیم ہے اس کی حکمت نہ آپ نے تبدیل ہے اور یہ انجام کا جو کلام ہے نہ آخرے ستن پر نہ آپ نے ہے اس نے کیا کیا؟ جب لوگ سوتوں پہ کھڑے ہو کے دعائیں دیکھتے ہیں بڑی تاریخ کرتے ہیں دواؤں لیکن اگر ان سے یہ دریافت کیا جائے کہ یہ دوا اس کی تاریخ میں زمین آسمان کے بلا آپ پلا رہے ہیں اس دوا سے کوئی مریض اچھا بھی ہوا اگر وہ اچھا اگر کوئی مریض ہی اچھا نہیں ہوا ہے تو دوا کے ہاتھ سے کیا ہوتا اسلام نے یہ کہا ہم کتاب اللہ کی سلس کو نکلتے ہیں کتاب اللہ نے جو انقلاب پیدا کیا ہے جو مریضوں کو تندرست کیا ہے ان پہلوانوں کو ہم دکھانا چاہتے تھے کہ جنہوں نے جو گھٹنوں چلنا نہیں جانتے تھے ان کتاب کی بدولت اس پہلوانوں میں کتاب اللہ کل کتاب لا بھائی بکی ادلی می نل نبی ویو نس بات مار اس کتاب سے جو مریض رکھے ہوئے ہیں ان مرینوں کا نام ہے متسی قرآن نے ایک جماعت انسانوں کی پیدا کی ہے جن کا نام ایجوا ہے جو باقی دار ہے جو نیک لوگ ہیں ایک جماعت پیدا کی ہے جب میں فقیر پیدا کیا ہے جن کو مستقم کہا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے پرانے کریم نے جو انتناس پیدا کیا ہے یہ بھی اس کے ساتھ کے لیے کافی ہے اور نے کو دریا کر دیا ترک جان لی ہے قطروں کو دریا کر دیا دوشن کر دیا آنکھوں کو پینا کر دیا خود نکھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے ہیں کیا نشستی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا لوگوں خود کا بھی اسلام دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو حرب میں موجود نہ ہو لیکن اس قرآن کریم نے ان کو معاذ بنا دیا اس قرآن کریب نے ان کو مسیحا بنا دیا یہ سب سے بڑی پہچان ہے یہ دنیا میں ایک انقلابی کتاب ہے اس نے ایسا انقلاب برفاد کیا اور ایک عیسائی کہتا ہے کہ تیئیس سال کی مدت میں اتنا بڑا عظیم انقلاب اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کسی انسان سے نیچے کے لیے تیئیس سال کی مدت جیسے پلک کے بتی مدد آپ کا پاکستان بنے ہوئے بتیس سالوں کا اب تو ہم بہت آگے چلے گئے لیکن جس زمانے میں تیئیس سال کا زمانہ گزرا ہم نے ارباب اقتدار سے کہا میں نے کہا کہ بھائی تیئیس سال کی مدت ایسی ہے کہ اسلام نے گروپ کو درست بنا دیا تھا جو ایک نظام حکومت نہیں رکھتے تھے انہیں نظام حکومت دے دیا تھا آپ کے پاس تو سب کچھ تیار تھا کہ سال میں آپ کی چاہ تو جواب یہ ملتا تھا اور آج تک کوئی ملتا نہیں جواب یہ ملتا تھا ارے مولانا صاحب ابھی تو پاکستان تین مہینے کا بیبی ہے ذرا اس سے جواب تو ہونے دیجیے یہ تو ابھی چھوٹی سی عمر میں ہے آگے چلیے ذرا یہ بڑا ہوگا سب دیکھا جائے گا تو سات پچیس سال میں بھی اگر کسی کا بچپن ختم نہیں ہوتا تو مجھے تو شبہ ہے کہ جوانی آئے گی بھی اس پہ یا نہیں آئے گی اور جوانی آئے گی یا نہیں آئے گی ہمیں تو بڑھاپتے کے آثار کا لگا میں نہیں کہتا اللہ میں پاس فرماتے ہیں اور کہ میں تم کو بتاتا ہوں تقدیل امن کیا ہے میں تم کو بتاتا ہوں تقدیل ہے کیا ہے شمشیروں سے نہ اب منتا ہوں تو نہ جب کوئی قوم دنیا میں آتی ہے تو اس کے ہاتھ میں نیزا بھالا شمشیر اور گلباب سامان چند لڑنے کا سامان ہوتا ہے اور جب کسی قوم کا بڑھاپا آتا ہے اس کی موت کے دن قریب آتے ہیں تو اس قوم کے جوانوں کی بگلوں کے اندر تبنا اور ستار اور جانے بجانے کا سامان ہوتا ہے آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے آسار جوانی کے آسار ہیں یا پڑھاتے کے اور سرسوں کے آسار ہیں تو ہے مطلب میرے کہنے کا یہ تھا کہ مطلب اس سال کی مدت میں قرآن نے اتنا عظیم انتخاب پیدا کیا ہے جو خود بگڑے ہوئے تھے وہ دوسروں کے لیے دوسرے خود تھے اس سے بہتر عقل کے سامنے سمجھانے کا اور کوئی طریقہ نہیں متوں کی یہ مارکمت ابل کو اٹھا کے دیکھیں سرکاری تو عالم خود فرماتے ہیں خیر القرون کرنی اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اگر بہترین زمانہ کوئی ہے تو وہ زمانہ ہے جس میں میں ہوں لیکن وہ زمانہ بہت تیئیس سال کی مدت بہت ہو لکھتا ہے کہ کرنی کے اندر کاف رے نون یہ رہا ہے اس بات کی طرف کھل راشدین کی طرف ابو بکر دیر کا خام عمر کی ریت عثمان کا نی کی کیا خیر کل تین کے مانا یہ ہے بہترین زمانہ وہ ہے جس میں میں ہوں یا میرے پاس بول پائے دین کا زمانہ ہے وہ بہترین زمانہ ہے ابو بکر صدیق تمہارے پالو عثمان ذریعہ اور حضرت علی اللہ بلی کا زمانہ بتا تو میرے دوستو عقل کی بنیاد پر یہ سمجھ میں آتی اب رہ گئی جس کی بنیاد پر تو آگے دیکھتے ہیں دنیا میں جس کے مذہب کو سمجھنے والے کتنے لیکن کل بھی اس مذہب پر بھی سمجھیے کہ قرآن کریم کیا ہے ورنمایا کہ قرآن کریم کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کو سمجھنے کا ایک طریقہ یہ ہے ہر انسان کے دل میں خواہش ہے کہ وہ اپنے انداز کو دیکھے چاہے مومن ہو چاہے کافی متتی ہو یا گنہ عورت ہو یا مرت جاگر ہو یا ہاتھ سب کی سمجھنا یہ ہے کہ وہ اپنے حادث اور اپنے پروگردگار ہوتے ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے اس وجہ سے اس وجہ سے نہیں کہ آپ کے چہرے پر آنکھیں نہیں آپ نے کیا یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سات کو ہیرو کے اندر پتے پہ نہیں اللہ تعالیٰ بالکل پتہ ایک خاتون کو شاید ایک کرتے کے اندر یا چادر میں وہ اللہ تعالی ایک باریک سی اجازت مل گئی بے حکاب لیکن دیکھنے والے دیکھتے کسی نے بہت اچھا کہا بے ح جاتیے کہ ہر ذرے میں جلوا آرکار بے حج آتی ہے کہ ہر ذرے میں جلوا آرکار ان پرتا یہ کہ سورت آج تک نہ جیتا ہے صورت کسی نے نہیں دیکھی لیکن ہر رات میں جلوا زرے زرے میں دکھا دیکھا جا رہا جنگل میں آپ کو دیکھتا ہے کہتا ہے کہ ہر کیا ہر کیا رویتو لیکت یہ جو گھاس اگ رہی ہے اور یہ جو اوپر کو چیٹی کھڑی ہے یہ گھاس نہیں ہے یہ شہادت کی انگلی ہے جو اللہ کی ویٹالیت کی دوائی دیوی لگایا اور فرمایا پرانے کریم کو اس طریقے سے سمجھیے نہ پیتا عاشقوں کے دیدار کے لیے اللہ تعالیٰ نے پرانے کریم نافذ فرمایا ہے اے لوگوں اگر تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو دیکھ اس لیے نہیں سکتے کہ دنیا میں تمہارے چہرے پر جو آگے اللہ نے عطا فرمائی ہیں وہ آپ نے انداز کے تجربے کو دیکھ سکتے ہیں لہذا ہم نے تمہارے دیدار کا اور اللہ کی تجلی کا انتظام کیا ہے ہم نے اپنا کلا ہم نے قرآن کریم نازک کیا ہے اور میں کہوں پنا قرآن کریم کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کو لے کر آئے ہیں کہ اگر تم خدا کا دیدار کرنا چاہتے ہو دیکھو یہ کتاب ہے اس میں تمہیں خدا ہے کیسے مشہور واقعہ ہے پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا آلمگیر بڑے دیندار بادشاہ تھے ان کی بیٹیوں کی اعلیٰ تعلیم اور تربیت تھی بدن شین تھی ایک بیٹی کا نام سے وہ اور یہ شاعر میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شہزادی نے ایک تصرا دیا شاعروں کو اور یہ کہا کہ ایک دوسرے پہ مسرا لگا اور وہ مصرا کیا تھا اس نے کہا کہ برے کر سے کم چیزیں پہنچی جس سبرا موتی جس کبرا موسی اسے کہتے ہیں اس پیسی یا اس کا پیسی دونوں جس کبرامہ موسی کبھی کسی نے نہیں دیکھا شاعروں سے کہا کہ تو مصرے کو چھوڑا لگا اب شاید بےچارے بلیحان مصرے کو مسرا نہیں دیکھتا تو بڑا ناراض ہوا لوگوں نے کہا کہ ہندوستان کے اندر آلمگیر کے دربار میں بڑے بڑے اہل کمال شاہر موجود ہیں آپ یہ مشرا وہاں بھیج دیجیے انہوں نے وہاں بھیج دیا آلمگیر نے شاعروں سے کہا کہ ایران کے سہے نے ایک مشرا بھیجا ہے اس مشرے سے مشرا وہ لوگ بھی کار ان کے پریشان ہو گئے اسی अपने اپنے گھر میں گئے اور جا کر اپنی بیٹی سے کہا کہ آپ بڑی شاعرہ بنتی ہیں ذرا آپ میسرے سے مشرا تو لگائے زیب ان مشاہے بہت کو کہا اور مشرے پہ مشاعت بنتی نوکرانی سے کہا کہ شکار کا سامان لاؤ وہ شکار کا سامان لائی آمینہ لائی سرمیدانی لائی گنکھا لائی کے شیشی لائی اس نے اپنا سنگار کیا اور آخر ہے انہوں نے ایک سلائی لے کر سر میں ڈالی میں ڈال کر آپ کو مشورمہ لگا سلائی جب آنکھوں میں چب جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آنسو نکل آتا ہے پانی سلائی چب گئی آنسو جب شیشے کے اس میں پانی کی سفیدی تھی سرمے کی تھی فورن کو کہیں دیکھ کے کہنے لگے کہ وہ جو کہتے ہیں چتکمرا موتی کسی نے نہیں دیکھا آج میں نے وہ چمرا موتی دیکھتی ہے اس نے فورن کا اس نے کہا کہ دورے اب لک سے کم جیتا موجود دورے اب لک سے کم مگر اشکے بتا سرما آلود محفوظ کی آپ کا وہ آسو سرنا لگا ہوا ٹکے کوشش کا بچی میں نے دیکھا ہے آنندگی لے کے آئے چاہیے یہ نہیں کہا کہ یہ ہاتھوں کا پتن نہیں بنا جس طرح کے پنکھڑیوں کے اندر پھول کی پتیوں کے اندر خوشبو کو شیلا ہوتی ہے آج تک کسی نے اپنی کو دیکھی پھول دیکھا خوشبو دے دیکھی میں خوشبو کی طرح پنکھڑیوں میں کوشیدہ ہوں مجھے دیکھ نہیں لیکن اگر اس کی تمنا اور خواہش ہے کہ وہ دیکھے تو اس کا طریقہ یہ ہے یہ میری غزلوں کا یہ میرے کلام کا انتخاب ہے یہ میری شاعری ہے اس سے کہو کہ میرا کلام پڑھے اور جب وہ میرا کلام پڑھے گا تو اس کلام میں وہ دیکھ ان دشا دیکھے یاد رکھیے اس کا کلام ہوتا ہے جب کہاں جاتا ہے تو وہ کے کلام خود بہت نظر آتا ہے تو مطلب یہ ہوا ہم چ مفی من ہم کیوں ہوئے گل گر پر کے گل ہر کے سنمرا میں نے تحلس بھی ہے اور انہوں نے تحلس اس طرح سے استعمال کیا ہے مالا <سؤال> بھی پورے ہو جائے تحلس بھی ہے دہلی میں ایک مرتبہ مجھے یاد ہے ایک شاید ہوا کرتے تھے مشہور ان کا تحلس تھا اٹما احمد پپور بھی تو میں اس مشاہرے میں نہیں تھا اور وہاں محتم مشان اشارہ تھا سردا علی کی صدارت میں وہ مشاہدہ ہو رہا تھا ٹاؤن ہاتھ کے اندر بڑے بڑے مشہور لوگ بیٹھے ہوئے تھے احمد پپون بھی صاحب نے سیکھ لائے اور آ کر انہوں نے اپنی نظم سنائی ان کی نظم نظمیں سیکھ اور مذاق ہوا کرتی تھی پہلے دوروں نے یہ کہا کہ مریض ہے کہ بیچارے کا اس گیا ہے امیر مریض ہے کہ بیچارے کا اس گیا ہے امیر اور حکیم ہے کہ خمیرے کٹائے جاتے ہیں لوگوں نے ان کو بہت پسند کیا آخر میں انہوں نے احمد اپنا تخلس استعمال کیا انہوں نے کہا کہ سخن شناسی اہل سخن مہا اللہ کلام والوں میں ذوق بات نہیں رہا ہے میں ماتم کرتا ہوں سخن شناسی کے اہل سخن معاذ اللہ اور اشارہ کر کے کہا کہ مشاہروں میں احمد بلایا جاتے سارے شاعروں کو احمد بنا دیا اپنا تخلس بھی استعمال کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ سب کو احمد بھی بنا دیا زیب النساء کہتی ہے کیسی ہے کہ ہم جو مقی منم کیوں ہوئے بل بلدر بر کے بل ہر کسی گھر میں تاروغی نرمرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے عاشقوں اے میرے دیوانوں اے میرے, دیوانوں اے میرے دیکھنے کے متمنی اور طلبگاروں اگر مجھے دیکھنا چاہتے ہو دیکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے میں نے اپنا کلام نازک کیا ہے اس کلام کی تلاوت کیا کرو اس کلام کے اندر اللہ اپنی سجندی نظر آ جائے گی اور اللہ تعالیٰ میں نظر گے میرے دوستوں اسی حضور قرآن کی یادگار اسی حضور قرآن کا جشن عید الفطر کہتا ہے اب آپ اندازہ لگائیے ایک کھانے پینے کے سامان پہ عید منانا ہے ایک یہ ہے کہ اپنے باطن کی اسلام کا جو سامان ہے اس پر عید منانا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورا ایک عید کی دولت اطار پر پائی اور تین چار منٹ باقی رہ گئے صرف دیکھ بھال کے اس کے ختم کر دیتا ہوں حدیث میں آتا ہے ستون و, و فتن سنو سنو اللہ کا سر تمہارے سنو آپ نے فرمایا ان قریب فتنے تمہارے اندر گاڑی صحابہ نے الج کیا تو ان کا ارج کا طریقہ کرو فرمایا کتاب اللہ کیوں فتنا مت میں پیدا ہوگا کتنے دو قسم کے ایک دین سے فتنہ ایک دین میں فتنہ دن سے کتنے کے ماننا یہ ہے کہ لوگوں کو بسمان کر کے دین سے بے دار کیا جائے دین اپنی بے لے اور دین میں کتنے کے ماہنا یہ ہے کہ دین کی شکل اور سورت کو تبدیل کرنے کی کوشش ایک دین میں ایک دن سے ملنا اور میں یہ عرض کرتا ہوں قیامت تک اللہ کے دین کی شکل سورت کو کوئی وجہ نہیں کر خواجہ صاحب کا شیر ہے فرمایا کہ میرا نقشے ہستی نہیں مٹنے والا میرا نقشے ہستی نہیں مٹنے والا پتوں کے مٹائے یہ مٹتا نہیں ہے میرا نقشے ہستی نہیں مٹنے والا پتوں کے مٹائے یہ مٹتا نہیں ہے اسے مٹنے میں وہ مٹ جائیں گے خود اسے بیٹنے میں وہ مٹی جائیں گے خود کے یہ سجتا ہے فنفا نہیں ہے یہ رنگ کا نشان نہیں ہے یہ نماز کا نشان ہے تو مٹایا نہیں جا سکتا ہے میرے دوستوں خزب نے فرمایا کتاب اللہ کی ہے نبا ماں قبلکوں وہ خبر ماں باقم و حکم ماں فرمایا اس میں آپ کو غیب کی باتیں بتائی گئی ہیں ماضی کے واقعات آج ملیں گی مستقبل کی نشانیاں ملیں گی اور موجودہ زمانے میں بہترین تمہارے لیے فیصلے ملیں گے میرے دوستو اللہ کی اس کتاب پر ہم اور آپ آج عید الفکر منا رہے ہیں ہمیں اور آپ کو اس موقع پر خاص خاص طور پہ بڑی تمہارے کرتی ہیں ان میں سے ایک دعا خود اپنے ملک کے لیے کیجیے لا ہمارے ملک کو ہر قسم کے بحران سے ہر قسم کی پریشانی سے نجات ادا فرمان اور دعا کیجیے گا جہاں جہاں مسلمان ملکوں کے اندر موجود ہیں ہر قوم آزاد ہے مسلمان قوم پورے طور جی. پر آزاد ہے بھارت میں مسلمان ہیں دوسروں کے کام اور ایک اینڈیا میں مسلمان ہیں ہرشیوں کے گلاؤ اتھوپیا بارہ کے گلاؤ اور بھی بات دوسرے مقامات ہیں دعا یہ کیجیے جہاں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں سو نے جس طرح ساری قوتوں کو خود مختاری اور آزادی عطا فرمائی کسی طرح دنیا میں جہاں جہاں جس ملک اور جس خطے میں مسلمان موجود ہیں سب کے لیے ان کو آزادی عطا فرمان ان کی مشکلات اور ان کی پریشانیوں کو دور فرمان ان انشاءاللہ اللہ خطبے کے بعد دعا ہوگی اب نماز کا وقت تقریباً ہو گیا ہے آپ اگر کھڑے ہو کر اپنی اپنی سبیں درست فرما اور درست ایک دو جماعت ہو جائے گی یقم <تصح> شوال سن تیرہ سو ننانوے ہجری بمقام نشتر پارک کراچی حضرت مولانا احتشام الخانوی زندگی کی آخری نماز عید الفطر سے قبل خطاب فرما رہے تھے تیار کردہ پاک ریکارڈنگ سینٹر دکان نمبر اے چوراسی پہلی منزل کریم سینٹر زیب المسائی اسٹریٹ صدر کراچی فون <تصح> نمبر پانچ چھ سات آٹھ ایک دو تین وکی لکمیون أولئك على مدىهم للرسيم و أولئك هم المسيحون إما الذين كفروا سواهم عليهم أأنذرهم أملامتهم لهم لا يؤمنون حكم الله على قدوهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم عشاوة إخوة لهم عذاب عزيم وَيَقُولُونَ <تصفيق> آمَنَّا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِينَ يَخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَفْتَرُونَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا كَتُبَ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا وإذا قيل لهم لا تفتدوا في الأرض قالوا إنما نعلم مشبحون ألا إنهم المفتدون ولكن لا يفعون وإذا قيل لهم قادروا كما آمنوا أصبادوا قدروا كما آمنوا سفا ألا إنهم المفتدون ولكن لا يعلمون رَبَّنَا الَّذِي نَعْبُدُ وَقَالُوا آمَنَّا أُزِلَّا خَلَقَ لَنَا خَلَائِقَ قَادِرُونَ إِنَّا مَا كُنَّا نُنَمَّا نَسْأَلُكْ اللَّهُ يَعْلَمُ بِكِ وَيَحْكُمُ فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ وَيَعَذِّبُ رَآهَا الَّتِي انْتَشَرَتْ بَلَالَة فِي الْغَدَا وَمَارِضِ ما أخاءت ما حولهم ذهب الله منهم وتركهم في ظلمات لا يضطرون وهم لا يضطرون أو تصير من السماء في ظلماتهم وعن وفر يا ربنا طابعا في امل من الضوا استعدا للموت والله هو النصر في قاتل يقاتل البرق يطوي وصاله كلما اظلاقه امته توفي واذا اضغط علي طوا ولا على قلبي يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم عللكم تصدقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناءا وانزل من السماء ماءا فاظ خرجتم من الثمرات خلقكم ولا تجعلوا لله نذيرا وانتم كنتم في الرجل مما نزلنا على رمضنا فاتوا بشورة من مثل واجعوا شهداءكم من فردون الله كنتم صادقين فإن لم تفعدوا ومن تفعدوا فتقوا النار التي وهولوا عن الناس والحجار مهدت الكافرين وبشر الذين آمنوا تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من قمر ترزقا قالوا هذا الذي له من قصر وأتوبه متشابهة ولهم فيها أدواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستعني أن يغرب مثلا ما بعوزة فما ضربها وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعَلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِرْبِهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَكُورُونَ مَارًا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُطِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَعْدِي بِهِ وَمَا يُطِلُّ بِهِ إِلَّا مَا رَضِيَ اللَّهُ بِالْجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ وَلَكِنْ يَرْضَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَذَلِكَ <تصال> وے <والله میت> <والله> کہا <میک احسن> <تصال> در خیر البشر کہاں واللہ میں کہاں در خیر البشر کہاں لے آئی آج مجھ کو میری چشمے تر کہاں ji ko ta سہر ہے سہر کی سہر کا شب بھی یہاں سہر ہے سہر کی سہر Oh, God. کو میری چشمے تر کا